دسویں رات جب دسویں تو اس کی بہن دنیا زاد نے کہا کہ بہن اپنی کہانی تمام کر اس نے کہا کہ بسر و چشم اے نیک بخت بادشاہ لڑکیاں مال سے کہتی جاتی تھیں کہ زب ایر خاصوق اور وہ ان کے بوسے لیتا اور کاٹتا اور گلے لگاتا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کا دل سیر ہو گیا اور لڑکیاں مارے ہنسی کے لوٹی جاتی تھیں اب پھر دور چلنے لگا یہاں تک کہ شام ہو گئی اور انہوں نے ہمال ہم سے کہا کہ بسم اللہ اے آقا اٹھ اور جوتے پہن اور سلام کر اور چلتا بن ہمال ہم نے کہا کہ خدا کی قسم میری روح کا نکل جانا آسان تر ہے بنسبت اس کے کہ میں تمہارے پاس سے جاؤں آؤ ہم اس رات کو کل صبح سے ملا دیں اور پھر ہم سب اپنی اپنی راہ لیں سامان لانے والی نے کہا کہ میری جان کی قسم اسے آج رات یہیں ہمارے یہاں سونے دو تاکہ ہم کچھ دیر اور اس کا مذاق اڑا لیں ایسے شخص کے دوبارہ ملنے تک کون جیتا ہے وہ بڑا مسخرہ اور ذریف ہے انہوں نے کہا کہ تو تو ایک شرط کے ساتھ تو یہاں رات کو رکھ سکتا ہے کہ تو ہماری ہر بات مانے اور اگر کوئی بات دیکھے تو اس کا سبب نہ پوچھے اس نے کہا کہ بہت خوب انہوں نے کہا کہ اٹھ اور دروازے پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے اسے پڑھ ہم مال اٹھا اور اس نے دیکھا کہ دروازے پر سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ایسی بات کرے گا جس سے اسے کوئی تعلق نہیں تو وہ منہ کی کھائے گا حمال نے کہا کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو سامان لانے والی اٹھی اور سب کے لیے کھانا لائی انہوں نے کھانا کھایا اور موم بتیاں اور قندیلے روشن کی اور موم بتیوں سے امبر اور اونج سوز جلائے اور شرابیں پی پی کر اپنے اپنے معشوقوں کا ذکر کرنے لگے پھر وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ گئیں اور وہاں تازے پھل لگائے اور شرابیں ابھی انہیں کھانے پینے اور شراب نوشی اور نقل اور ہسی مذاق اور کھیلیوں میں ایک پہر سے زیادہ نہ گزرا ہوگا کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے خٹ کی آواز سنی اس سے انہیں بالکل گھبراہٹ نہ ہوئی بلکہ ایک لڑکی اطمینان سے اٹھ کر دروازے پر گئی اور واپس آ کر کہا کہ آج رات ہماری خوش وقتی مکمل ہو جائے گی سبب دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ دروازے پر تین ایرانی قلندر کھڑے ہیں جن کی داڑھیاں اور سر اور بھویں مونڈی ہوئی ہیں اور تینوں بائیں آنکھ سے کانے ہیں یہ بڑا عجیب اتفاق ہے اور وہ سفر کرتے کرتے ابھی یہاں پہنچے ہیں ان کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسافر ہیں اور آج پہلی بار ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے خٹ کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی جگہ رات بسر کرنے کے لیے نہ ملی تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید اس ڈیوڑی کا مالک ہمیں اپنے استبل یا کسی غیر آباد گھر کی کنجی دے, دے اور ہم وہاں رات گزار سکیں واقعی رات زیادہ ہو گئی ہے اور وہ پردیسی ہیں اور یہاں کسی سے واقف نہیں جہاں اتر سکیں. اے بہنوں ان میں سے ہر ایک کی شکل صورت مذہق انگیز ہے لڑکی لگاتار ان کی سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اچھا انہیں اندر بلالا مگر ان سے یہ شرط کر لیجیو کہ وہ کوئی ایسی بات نہ پوچھیں جس سے انہیں تعلق نہ ہو ورنہ موکی کھائیں گے لڑکی خوش ہو کر چلی گئی اور تینوں ڈاڑی مونچھ منڈوں کو لے آئی. انہوں نے آ کر سلام کیا اور آداب بجا لائے اور ٹھٹک گئے لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کا خیر مقدم کیا اور ان کی سلامتی پر مبارکباد دی اور انہیں بٹھلایا پلندروں نے دیکھا کہ کیا خوبصورت محل ہے اور صاف ستھری جگہ چاروں طرف پھول پتیوں سے آراستہ ہے موم بتیاں جل رہی ہیں اور خوشبوئیں نکل رہی ہیں اور نقل اور میوے اور شراب رکھی ہوئی ہے اور تینوں لڑکیاں باقرا ہیں تینوں نے کہا کہ واللہ کیا خوب اب وہ ہمال ہم کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ مزے میں آ رہا ہے اور نشے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اسے دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ وہ بھی گھر والوں میں سے ہے اور وہ کہنے لگے کہ وہ بھی ہماری طرح قلندر ہے خواب وہ پردیسی ہو یا عرب جب ہمال ہم نے یہ باتیں سنی تو وہ اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ اور فضول بک بک مت کرو کیا تم نے دروازے پر کا کتبہ نہیں پڑھا تم جیسے فقیروں کے لئے شایا نہیں کہ ہمارے اوپر اپنی زبان کھولے انہوں نے کہا کہ اے فقیر ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں اور تیرے آگے سر جھکاتے ہیں لڑکیاں ہنس پڑیں اور انہوں نے اٹھ کر قلندروں اور ہمال ہم کے درمیان صلح کرا دی اور قلندروں کے سامنے کھانا پیش کیا انہوں نے کھانا کھایا اور پھر شراب پینے بیٹھ گئے دروازہ کھولنے والی شراب پلا رہی تھی اور شراب کا دور چل رہا تھا کہ ہمال ہم نے قلندروں سے کہا کہ بھائیوں اگر تمہیں کوئی کہانی عجیب و غریب قصہ معلوم ہو تو سناؤ اس پر انہیں جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ باجے منگواؤ دروازہ کھولنے والی لڑکی اٹھی اور ایرانی ڈھولک اور سارنگی اور چنگ لے آئی قلندر اٹھے اور باجوں کو ملایا ایک نے ڈھولک لے لی دوسرے نے سارنگی اور تیسرے نے چنگ اور وہ بجانے لگے لڑکیوں نے اتنی تعریف کی کہ ان کا دماغ ارش پر پہنچ گیا یہی ہو رہا تھا کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولنے والی اٹھی کہ دروازے پر جا کر دیکھے کہ کون ہے شہرزاد نے کہا کہ بادشاہ سلامت دروازہ کھٹکھٹانے خٹ کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کا وزیر جعفر اور جلاد مسرور اس رات تفریح کرنے اور شہر کا حال چال دیکھنے نکلے تھے خلیفہ کا دستور تھا کہ وہ سوداگر کا بھیس بدل کر نکلتا تھا جب وہ اس رات نکلے اور شہر کا چکر لگایا اور اس دیوڑی کے پاس پہنچے تو انہوں نے باجے اور گانے کی آواز سنی خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دیوڑی میں چل کر گانا سنے اور گھر والوں کو دیکھیں جعفر نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگ نشے میں ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے خلیفہ نے کہا کہ ہمیں ضرور اندر چلنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اندر چلنے کی کوئی تدبیر نکالے جعفر نے کہا کہ بس ارو چشم اور آگے بڑھ کر اس نے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولنے والی نے آ کر دروازہ کھولا جعفر آگے بڑھا اور زمین کو بوسا دیا اور کہا کہ اے بی, بی ہم لوگ تبریہ کے سوداگر ہیں بغداد میں آئے ہوئے ہمیں صرف دس دن ہوئے ہیں ہم اپنا سامان بیچ چکے اور سوداگروں کی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. آج رات ایک سوداگر نے ہماری دعوت کی تھی ہم وہاں گئے اور اس نے کھانا پیش کیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور ایک پہر تک شراب نوشی میں مشغول رکھ کر اس نے ہمیں رخصت کیا ہم پردیسی تو ہیں ہی رات کے وقت ہم اپنی سرائے کا رستہ بھول گئے اب تم لوگوں کی مہربانی سے امید ہے کہ تم ہمیں آج کی رات اپنے یہاں بسر کرنے دو خدا تمہیں اس کا عجر دے گا دروازہ کھولنے والی نے دیکھا کہ ان کا حلیہ سوداگروں کا سا ہے اور ان کے چہرے شاندار ہیں وہ اپنی بہنوں کے پاس گئی اور جو کچھ جعفر نے کہا تھا انہیں کہہ سنایا لڑکیوں کو ان پر رحم آیا اور کہنے لگیں کہ ان کو اندر بلالا وہ واپس گئی اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا انہوں نے کہا کہ تیری اجازت سے ہم اندر آتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں اندر آؤ خلیفہ جعفر اور مسرور اندر داخل ہوئے جب لڑکیوں نے انہیں دیکھا تو وہ سر وقت کھڑی ہو گئیں اور ان کو بیٹھلایا اور ان کی خاطر کی اور مرحبا اور اہلن و سہلن کہا۔ مگر کہنے لگی کہ تمہیں ہم سے ایک شرط کرنی پڑے گی انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے لڑکیوں نے کہا کہ جس بات سے تمہیں تعلق نہ ہو اسے مت پوچھنا ورنہ گالیاں سنو گے انہوں نے کہا کہ بہت خوب اب وہ لڑکیاں شراب نوشی کے لیے بیٹھ گئیں خلیفہ نے تینوں قلندروں کی طرف نظر اٹھائی اور یہ دیکھ کر اسے سخت حیرانی ہوئی کہ تینوں کے تینوں بائیں آنکھ سے کانے ہیں اور لڑکیوں کا حسن و جمال دیکھ کر وہ سخت متہیر تھا لڑکیوں نے شراب نوشی اور بات چیت شروع کر دی اور خلیفہ سے کہا کہ پی اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جانے والا ہوں یہ سن کر دروازہ کھولنے والی اٹھی اور ایک زردوزی کا دسترخوان لا کر بچھا دیا اور اس پر ایک چینی کا پیالہ رکھ کر اس میں بید مشک کا ارق ایک چمچہ برف اور مصری ڈال دی خلیفہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دل میں کہا کہ ولہ میں اس کی بھلائی کا بدلہ پرسوں ضرور دوں گا اب وہ شراب نوشی میں مشغول ہو گئے جب شراب کا نشہ چڑھنے لگا تو بڑی لڑکی اٹھی اور آداب بجالائی اور سامان لانے والی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بہن اٹھ تاکہ ہم اپنا قرضہ ادا کریں دونوں بہنوں نے کہا کہ بہت خوب یہ کہہ کر دروازہ کھولنے والی ان کے سامنے آکھڑی ہوئی لیکن اس سے پہلے وہ چھلکے باہر پھینکائی اور نئے اگرسوز لا کر لگائے اور کمرے کو صاف ستھرا کیا اور قلندروں کو لے جا کر محل کے کنارے ایک دیوان پر اور خلیفہ اور جافر اور مسرور کو دوسرے کنارے دوسرے دیوان پر بٹھائی اور حمال سے چلا کر کہا کہ اے بے غیرت تجھے کیا ہو گیا ہے تو کوئی اجنبی شخص نہیں تو تو گھر والوں میں سے ہے حمال کمر کس کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو کیا چاہتی ہے اس نے کہا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے اب سامان لانے والی اٹھی اور کمرے کے بیچ میں کرسی ڈالی اور ایک کوٹری کھول کر ہمال ہم سے کہا کیا کہ میری مدد کر ہمال نے دیکھا کہ دو کتیاں زنجیر میں جکڑی ہوئی ہیں لڑکی نے اس سے کہا کہ انہیں لے چل ہم انہیں کمرے کے بیچ میں لے کر آیا اب مکان کی مالکا اٹھی اور آستی نے چڑھا ہاتھ میں ایک کوڑا لے لیا اور ہمال سے کہا کہ ایک کتیا کو یہاں لا وہ زنجیر کھیچ کر اسے لایا کتیا روتی اور لڑکی کی طرف اپنا سر ہلاتی جاتی تھی لڑکی نے اسے کوڑے مارنے شروع کیے اور کتیا چلانے لگی اس نے اتنے کوڑے مارے کہ اس کی تھک گئی اب اس نے کڑا پھیک کتیا کو سینے سے لگا لیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے پوچھنے اور اسے بوسے دینے لگی پھر اس نے حمال سے کہا کہ اسے لے جا اور دوسری کتیا کو لا جب وہ دوسری کتیا کو لایا تو اس لڑکی نے اس کے ساتھ وہی کیا جو پہلی کے ساتھ کیا تھا اس پر خلیفہ کا دل کڑا اور اسے سخت پریشانی ہوئی اور اس کا صبر ہاتھ سے جاتا رہا اور اسے ان کتیوں کا حال جاننے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے جعفر کی طرف اشارہ کیا جعفر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اشارے سے جواب دیا کہ چپ رہیے اب اس لڑکی نے دروازہ کھولنے والی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اٹھ اور اپنا فرض ادا کر اس نے کہا کہ بہت خوب یہ کہہ کر وہ لڑکی تخت کے اوپر گئی جو سنوبر کی لکڑی کا بنایا ہوا تھا اور جس میں سونے چاندی کے پتر لگے ہوئے تھے اور دروازہ کھولنے والی اور سامان لانے والی سے کہا کہ اب تمہاری باری ہے وہ دونوں اٹھی اور تخت کے پہلو میں کرسیوں پر بیٹھ گئیں سامان لانے والی ایک کوٹری میں گئی اور وہاں سے اتلس کا ایک تھلا لے آئی جس میں ہری جھالر اور دو سونے کے پھندے لگے ہوئے تھے مالکہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے تھولا کھولا اور اس میں سے ایک سارنگی نکالی اور اس کے تار ملائے اور کھوٹیاں کسی اور اسے خوب ٹھیک کر کے بجانے اور گانے لگی جب مالکہ نے اس کا گانا سنا تو اس کے دل سے ایک سرد آہ نکلی اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی خلیفہ نے دیکھا کہ اس کے بدن پر چھڑی اور کوڑے کے مارنے کے نشان ہیں اور وہ سخت حیران ہوا اب دروازہ کھولنے والی اٹھی اور اس پر پانی کا چھینٹا دیا اور عمدہ پوشاک لا کر اسے پہنائی جب سب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو انہیں سخت پریشانی ہوئی اور ان میں سے کسی کو اس کے قصے کی خبر نہ تھی خلیفہ نے جافر سے کہا کہ اس لڑکی اور اس کی حالت اور کوڑے کے نشان کو دیکھ تو صحیح جب تک مجھے سارا واقعہ اس لڑکی اور دونوں کتوں کا حال نہ معلوم ہو جائے میں چپ نہیں بیٹھ سکتا جافر نے کہا کہ اے میرے آقا انہوں نے ہمارے ساتھ شرط کی ہے کہ جس بات سے ہمیں تعلق نہ ہو اس پر زبان نہ کھولیں ورنہ موکی کھائیں گے اب اس لڑکی نے سامان لانے والی سے کہا کہ بہن قریب آ اور اپنا فرض ادا کر اس نے کہا کہ بسر و چشم اور سارنگی لے کر اپنے سینے سے ٹیک لی اور بجانے اور گانے لگی جو ہی مالکہ نے یہ دوسرا گیت سنا تو چلا کر کہنے لگی کہ بلدہ کیا خوب کہا اور پہلے کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑنے لگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی سامان لانے والی اٹھی اور اس نے اس پر پانی چھڑکا اور دوسرے کپڑے پہنائے اب وہ اٹھ بیٹھی اور اپنی بہن سے کہنے لگی کہ اور سنا اور میرا قرضہ پورا پورا ادا کر یہ سنتے ہی سامان لانے والی نے پھر سارنگی اٹھائی اور گانے لگی جب لڑکی نے سنا تو چلانے لگی اور اپنے کپڑے دامن تک چاک کر ڈالے اور تیسری بار بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اور مار کے نشان پھر کھل گئے قلندروں نے کہا کہ کاش کے ہم اس گھر میں نہ آئے ہوتے اور باہر گھورے پر سو رہتے اس جگہ ٹھہرنے سے ہمارا دل پاش پاش ہو رہا ہے خلیفہ ان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ کیوں انہوں نے کہا کہ یہ باتیں دیکھ کر ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے خلیفہ نے کہا تو کیا تم اس گھر کے رہنے والے نہیں ہو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اس مکان کی شکل بھی نہیں دیکھی خلیفہ کو تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ شاید وہ شخص جو تمہارے پاس بیٹھا ہے ان کی بابت کچھ جانتا ہو اس نے ہمال ہم کو اشارے سے بلا کر پوچھا اس نے کہا کہ واللہ ہم سب ایک ہی محبت کے مارے ہوئے ہیں میں بغدادی ہی میں پلا بڑھا ہوں لیکن آج سے پہلے کبھی اس مکان میں نہیں آیا اور میرا اس جگہ ٹھہر جانے کا ماجرا عجیب و غریب ہے انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تو بھی انہی میں ہے مگر اب معلوم ہوا کہ تو بھی ہماری ہی طرح ہے خلیفہ نے کہا کہ دیکھو ہم سات مرد ہیں اور یہ محض تین عورتیں اور ان کے ساتھ کوئی چوتھا شخص نہیں آؤ ان کا حال دریافت کریں اگر وہ خوشی سے نہ بتائیں گی تو انہیں مجبوراً بتانا پڑے گا اس پر سب متفق ہو گئے لیکن جعفر نے کہا کہ یہ کوئی رائے نہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم ان کے مہمان ہیں اور انہوں نے ہمارے سامنے ایک شرط پیش کی ہے اور تم سب جانتے ہو کہ ہم اس شرط کو مان چکے ہیں بہتر ہے کہ ہم اس معاملے میں زبان نہ کھولیں اب تھوڑی سی رات باقی رہ گئی ہے اس کے بعد ہم اپنی اپنی راہ چلتے ہوں گے پھر اس نے خلیفہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک پہر سے زیادہ رات باقی نہیں ہم ان کو کل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور آپ ان کا سارا قصہ سن لیجئے گا خلیفہ نے اپنا سر اٹھایا اور ناراض ہو کر ڈانٹنے لگا اور کہا کہ اب مجھ سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا کلندروں کو بلا کر کہا کہ وہ ان سے پوچھیں جافر نے کہا کہ یہ ٹھیک رائے نہیں ہے اب سب میں یہ بحث ہونے لگی کہ پہلے ان سے کون پوچھے اور ہمال پر آ کر فیصلہ ٹھہرا ہمال اٹھا اور مالکا سے کہا کہ میری آقا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے تینوں کا حال بیان کرے اور یہ کہ انہیں کیوں مارا اور پھر کیوں رونے اور ان کو بوسا دینے لگی اور پھر اپنی بہنوں اور اپنی چھڑیوں سے مارے جانے کا قصہ بیان کر وہ یہی چاہتے ہیں اور بس مالکہ نے مہمانوں سے پوچھا کہ کیا اس کا کہنا صحیح سب نے کہا کہ ہاں مگر جعفر چپ رہا لڑکی نے کہا کہ ول اے میں مجھے سخت ازیت دی کیونکہ جب تم آئے تھے تو ہم نے تم سے یہ شرط کر لی تھی کہ جو کوئی ایسی بات پوچھے گا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو وہ کھری کھری سنے گا کیا یہ کافی نہ تھا کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی اور کھانا کھلایا لیکن یہ تمہاری خطا نہیں خطا اس کی ہے جو تمہیں ہمارے پاس لائی یہ کہہ کر اس نے آستین چڑھائی اور تین بار زمین پر ہاتھ مارا اور کہا کہ جلد اب ایک کوٹری کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سات غلام شمشیر بدست نکل آئے لڑکی نے کہا کہ ان فضول گویوں کا کاندھے سے کاندھا ملا کر باندھ دو انہوں نے فورن حکم کی تعمیل کی اور کہا کہ اے پردہ نشین کیا تو حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی گردنے اڑا دیں اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ پہلے ذرا میں ان کے حالات دریافت کر لوں امال نے کہا کہ اے بی, بی خدا سے شرم کر دوسروں کے گناہ پر مجھے مت مار سوائے میرے سب نے غلطی کی ہے اور گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں خدا کی قسم اگر یہ قلندر نہ آتے تو ہماری رات کیسی اچھی گزرتی اگر یہ آباد شہر میں داخل ہوں تو وہ بھی ویران ہو جائے جب ہمار یہ کہہ چکا تو لڑکی ہنسنے لگی اب شہزاد کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی